کیسک بات ہو رہی ہے کیسٹ چلوا لیتے ہیں ریورس کروا لیتے ہیں اگر میں نے یہ کہا ہو کہ قرآن دلیل نہیں تو ہم سے کب سے لکھ دیتے آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ پوچھو قرآن موضوع ہوتا ہے یا دلیل ہوتی ہے یہ اس تو خام انکاری ہے یا نہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب سعید صاحب کو اردو نہیں آتی اگر استفاہ میں کائی انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ اس کو دلیل ہے نہیں مانتے اور دیکھو آپ بھی یہ اسی طرح مناظرے میں کریں گے تین بار غائب چونکہ یہ جائب ہونا چاہتے ہیں اس لیے ابھی سے باتوں کا جواب بھی جائب ہونا شروع ہو گیا ہے تو اسد صاحب ہم یہاں تک آپ کے کسی آگے ہیں تو اب آپ کو غائب کیا ہم ہونے دیں گے آپ میری ساری باتوں کا دو منٹ میں جواب دیں پہلے تو ہم بولتے تھے چاہتے تو منٹ سے زیادہ تو بولتے ہو اب حضرت بھی آٹھ منٹ میں نہیں بول سکتے اب میں اس کا کیا علاج کروں میرے لیے تو دو منٹ بھی تھوڑے ہوتے ہیں لیکن حضرت بھی آٹھ منٹ میں نہیں بول پھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں نے اپنا نائندہ اچھا تصویر لیا جو بیچارا آٹھ منٹ میں نہیں بول سکتا تو وہ بات جو انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے نمبر پر عبارات پر بات ہوگی تو بالکل ہوگی ابارات دونوں طرف کی آئیں گی انہوں نے قرآن کے مسئلے تو صرف میرا مسئلہ آنے کی شروع کوشش کی ہے نا حالانکہ سان اگر یہ مشترکہ مانتا ہے تو قرآن کا مسئلہ بھی مشترکہ اور عبارت کا مسئلہ بھی مشترکہ یہ بات انصاف کی ہے یا نہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن والا مسئلہ تیرا ہے اور عبارت والا میرا ہے انہوں نے پھر بتا دیا کہ ہمارا قرآن نہیں ہے دیکھو باتیں اس طرح سے میں کرتی ہیں آپ ایک ماسٹر کے سامنے آج بیٹھے ہیں ان شاء جو پڑھ سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آج کو آپ کو وہ سبق پڑھایا جائے گا کہ آپ کب تک یاد رکھیں گے میں نے اگر کیا تھا تو چود بھر لے تو اس پر بھاگ گئے اب انہوں نے یہ کہا جناب مولک سعید صاحب نے کہا تھا قرآن تیرہ عبارتیں میں اس پر بھی چوتھ رک کر لو اور شاید آپ کو یہ پتہ نہیں خیر الکلام ما صلاح بد اللہ آپ نے جو اتنی تقریر دل پذیر فرمائی ماشاءاللہ اللہ جس میں بددور اس کا چان عتی ہوا اور دوسرا میں آج سے یہ بھی عرض کروں گا علماء دیوبند ماشاء اللہ بڑے بڑے اکادر بیٹھے پی ایس جی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں لندن سے آئے ہیں ماشاءاللہ تو ان سے منفوظات آپ تحریر فرما اور اس کو دار العلوم دیوبند اور جتنے جہاں کے مدارس ہیں ان میں بطور سبب پڑھایا جائے تو ماشاء بڑی عمدے منطقی باتیں فرماتے ہیں حضور سے متعلق باتیں کرتے ہیں حضور بات یہ میں نے عرب کیا تھا کہ آپ کا عنوان ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ جو تین ایمان ہیں ان کے درمیان جو بات ہم کرتے ہیں ان شاء قرآن بھی پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے کہ حنفی پیش کریں گے لیکن جہاں تک عبارات کی بات ہے یہ بات واضح ہے کہ جہاں لفظ ہے متنازع عبارات صرف ان عبارتوں پر بات ہوگی جن پر علماء دیوبند اور علماء بریلی کے درمیان تنازع چلا آ رہا ہے یہ نہیں کہ آج آپ اپنے میدان سے بھاگنے کے لیے کوئی دو چار باتیں گھر آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں پوری جماعت کو بند کی کسی بھی مسئلے پر اپنے اقادر سے فتوا لکھوائے کہ مولانا ہم کردا خان کافر ہے ان کی عبادت کفریا ہے ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کو تیار ہے پرفترا اڑا دیں تو الحمد للہ کباب سلام علاباد اللہ ددین صفا میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مولانا سعید صاحب کو اپنے مذہب کا بھی مطالعہ نہیں مولانا چاند پوری نے تقریباً بارہ رسالے لکھے ہیں اور ساری عمر چیلنج دیا ہے عام رجا کو کہ اپنے اسی فتوے سے تو کافر مرتد ہے جو تو تصام مکہ مکرمہ اور مدینہ سے لکھوا کے لایا تھا <سلام> انہوں نے بار بار کہا کہ ذرا باہر نکل اپنا ایمان ثابت کر انہوں نے بار بار ان کے میں مثالوں کے نام لو تو آپ حیران ہوں گے اب تین اللہ القاقب المانی اللہ زبانی उन्होंने ये फरमाया कि इनका नस्ब नामा सही साबित नहीं है उसी फतवे के एतबार से यह दीनी मतरा है और मौलाना ने यहां तक हम नेता को लिखा कि हिंदू हिंदू रहकर जिंदगी गुजारता है इसको बेजार्थी नहीं समझता ईसाई ईसाई रहकर जिंदगी गुजारता है बेदार्थी नहीं समझता लेकिन किसी को कहा जाए तेरा नसब साबित नहीं तेरा निकाह साबित नहीं ले और वो सारी उमर बेदास्ती से जिंदगी गुजारे ये तेरे और मुझे नजर कोई नहीं आता अगर इसी पर ठीक है हम तो तैयार हैं अब ये भागना क्यों जाते हैं जो इबारते हम चाहें इनकी पेश करें पता चल गया कि ये अपनी इबारतों का जवाब नहीं दे सकेंगे इसलिए चाहते हैं कि उस साल वाली पेश करना क्या भाई उस साल गुस्साखी ना जाहज थी अब जाहज होगी तुम्हारे लिए जो कल गुस्साखी थी वो आज भी गुस्साखी है آپ کی پوری باتیں سامنے ہوگی آپ وقت ضائع نہ کرو گرمیانی پورا ڈالو اور شروع کرو مولانا میں چاہتا تھا کہ بات بڑے تحمل اطمینان سے ہو جائے مجمع سن رہا ہے کہ آپ خام کا اختیار پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی ان کا نسب نامہ کبھی اولاد الزبانی سنانا شروع کر دیتے ہیں آپ <laughs> <laughs> کو یہ معلوم نہیں کہ مولانا تھانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک مامو صاحب کا بھی ذکر کیا ہے کہ میرے ایک مامو صاحب تھے بڑے اللہ والے تھے بڑے نیک تھے بڑے کلندر تھے ایک مرتبہ شریف لائے تو ہمارے ایک خلیفہ صاحب تھے ایک شیخ صاحب تھے میں ارد کروں آپ نے کیوں آپ نے آلہ حضرت کے نکالنے کے اب بات کرے بھی اب میں ارد کروں آپ میں ارد کروں آپ جو ہے اس طرح بات جاتو تو بھی بات ہے آپ آلہ حضرت کے نکالنے کو جہاں براضی مت کریں اگر اگر میں یہ بتاؤں گا کہ آپ حضرات کے جان کیا کرتے رہے ہیں یہ بتاؤں گا میں ابھی آپ ایسے میں چاہتا ہوں کہ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ بڑوا ہے بات آئے گی میں آپ استعمال میں نہ ہے میں نے اردو کیا تھا یا تو آپ حضرات یہ فتوا دے دیں کہ مولیا احمد رزا خاں کو مسلمان سمجھنے والا کافر ہے تو ٹھیک ہے مولا امدا خان سے کو پر بات ہوگی تو یہ مولانا احمد رزا خان کو کافر نہیں مانتا وہ کافر ہے اگر آپ یہ فتوا دے دیں تو دوسرے نمبر پر مولانا احمد رجا خان کے کفریات ہو گئے بس ٹھیک ہے یعنی جتنے ارمات ایسے ہیں ان ایک ایک یعنی آپ نے سن لیا کہ علماء دیوبند کی طرف سے وہ خطوہ آ رہا ہے اور باقی تیسرے سارے بیٹھے ہوئے علماء دیوبند تعید کر رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے یہ بات صحیح ہے نا حضرت جی اگر یہ صحیح ہے تو پھر اسی یہی دوسرا موضوع ہوگا یہ جو میں پہلے چاندوری پیش کر رہا ہوں سنے کا اور میں دیوبند رئیس المناظرین حضرت مولانا سید محسن چاندوری ناز کلیبا مجاج حضرت امل امت مول اشرف علی صاحب خان انہوں نے یہ صاف لکھ لیا کتاب القب الدانی وہ کہتے ہیں کہ اسی شام الرمین کے فتوے کے مطابق صرف ایمان کی بات تو کچار نکاح بھی ثابت نہیں اور اولاد کا آرار ہونا بھی ثابت ہے یہ فتوا موجود ہے اس لیے آپ بھاگنے کی ضرورت نہیں پہلے پورا ڈال کر مسئلے پر مناظرہ کریں دوسرے نمبر پر آؤ پھر ماشاء اللہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کے نزدیک مولانا احمد رضا خان کو کافر نہ کہنے والا کافر ہے یہ آپ نے تسلیم کر لیا ایک منٹ سن لیا وہ تو آپ کے پرانے فتوے تھے جو میرے پاس ہیں نئے فتوے دارالعلوم کراچی کا فتوا مفتی یونف صاحب کا لکھا ہوا جس جسٹس تقی عثمانی صاحب جو بندی ان کی تصحیح سے یہ فتوا جاری ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کو کافر نہ کہا جائے اگر موقع ملے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے اب میں پوچھتا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان کو کافی کہنے والے آپ کے مفتی شفیف صاحب کے لڑکے نے جس دسکش سفی عثمانی نے آپ کے گھر کا فتوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا احمد رضاخا کو کافی کہنا یہ درست نہیں ہے یہ غلطی ہے اگر جہاں کچھ جو بندی امام نہ ملے گی امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ نہیں چاہیے بتائیے آپ کاشنوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں دوسرا خطوج یہ آپ کے سامنے پیش کر گے جامعہ اشرفیہ کا بھی اسی طرح کا میرے پاس موجود ہے اب آپ یہ فرمائے کہ مولانا آمد رضا تھا رحمت اللہ نے تو کاچر نہ کر یہ لوگ چاہیے الحمد للہ دیکھو بیچاروں کو کتنی فکر ہے کہ ہم عام لذا کو اس کی کتابوں کی روزنی میں مسلمان سابت نہیں کر سکیں گے اس لیے کراچی سے لاہور تک بھاگتے رہے ہیں مناظرے سے پہلے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اور میری بات سنی نہیں انہوں نے اگر تو مولانا تفیوس مانی نے یہ لکھ دیا اور جامعہ آشا والوں نے کہ ہمیں ان کی آمد رزا کی ساری کتابوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے اور ان کے وہ فتوے دیکھ کر ہم نے یہ لکھا ہے تو فتوا پیش کریں ورنہ اب بھاگیں گے نہیں اب اس طرح بھاگ دوڑ کر کراچی کا کاٹ سفر کر کے آئے آج احمد را کو کچھ بھی کتاب ان کو کتابوں کے روشنے میں روشنی میں نہ آپ مسلمان ثابت کر سکیں گے نہ آپ اس کا نکاح ثابت کر سکیں گے نہ اس کی اولاد کا نظر ثابت کر سکیں گے اور الحمد للہ اب وقت کو ضائع نہ کریں پہلے مسئلے پر پورا اندازی اور شروع کریں بات مولانا ماسٹر تو آپ ہیں لیکن تھے یہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ مولانا پتی سمانی صاحب ان کے سامنے یہ باتیں پیش نہیں ہیں اس لیے انہوں نے یہ فتوا دے دیا ماسک اللہ چسم بددور سبحان اللہ وہ لکھتے ہیں لیکن عقائد کی مجبورہ خرابی کے باوجود کیونکہ کسی شخص کو کافر قرار دینا بہت نازک معاملہ ہے اس لیے علماء جے جی بم نے ان حضرات کے موہم کلام میں تعویل کرتے ہوئے کبھی ان کے خلاف کسر کا فتوا نہیں دیا دیکھیں نا دوسری آپ حضرات آلیہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی جو عبارات ہیں جن پر کفر کا خطوہ آپ کے علماء نے دیا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ جو ان کے کفر میں شرک کرے اور ان کے بعد میں شرک کرے وہ بھی کافر ہے ایسی عبارت آپ لائیں اس پر ہم بات کریں گے یا ہم ایسی عبارت پیش کرتے ہیں کہ پوری جماعتیں سن میں جماعتیں بریل دیا انہوں نے ہم امراط کے خلاف کفر کا خطوہ ساگر کیا ہے جس جس عبارت پر کفر کا خطوہ آئے گا ان شاء اللہ ہوگی اسی پر بات ہوگی اور بات ہے متنازع عبارات کی دوسرا بہت اکس نے فرمایا ہے دوسرا عنوان انشاءاللہ شاء آپ حضرات کی عبارات آئے گا اب پہلا عمان آپ نے کہا تھا کہ یہ تین چیزیں ہیں تین عنوان ہیں حاضر ناظر نور بشر مختار پل یہ تین عنوان لکھے ہوئے ہی ہیں ان میں قرباندازی کر لی جائے آپ نے یہ کہا تھا تو کیوں ایسا کر لیا جائے کہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے درمیانہ مشرا شروع کر نور و بشر پر بات کر لی جائے چلیں الحمد للہ بات ختم ہو گئی بہت بہت بات واضح ہو گئی اتنی جد کے بعد اب انہوں نے یہ بات مانی تو جیسا آپ کے صدر صاحب نے فرمایا تھا اپنا عقیدہ یہ لکھے کہ رسول صلی اقبص علیہ وسلم کی بشریت کا جو مخالف ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اور یہ پورا عقیدہ اپنا لکھ کر بھیجیں اور پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں لکھ کر بھیج دوں گا آپ لکھ کر بھیجیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات کو نور نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے وہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء و رسول علیہ مسلات و تسلیمات بسر ہیں اور ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو شخص انبیاء رسول علیہ السلام کی بشریت سے انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے آپ مسئلے انسانیت میں دوسرے بنی آدم کے ساتھ شریک ہیں لیکن آپ کو جس صفات کاملہ حاصل ہوئی ان کی روسی کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کمالات و محامل میں آپ کا شریک ہو سکے آپ کی سیرت خرابہ نور ہے جس سے امت کو زندگی کی راہیں ملی آپ کو اس میں نور کہنا جس سے بشریت کے متی لازم آئے جائز نہیں انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے انکار کے لیے امبیا علیہ السلام کو بشر کہنا کافروں کی سفتھی رسالت کے اقرار کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا قرآن اور چوکا ہنسی اور دیس کی عمر کا مسئلہ ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں اپنا سیدھا لیکن خدا ادارہ پورا دلچسپ ایک بات آپ کے بعد بھی ہم نے توسیع آپ خود الجانا چاہتے پھر وہی بات بھائی میں نے آپ پڑھا میں نے آپ نے میری یہاں بھائی اللہ <سكتور> سے میں آپ کرتا ہوں کہ اصویدہ تو آپ نے بتاؤ اصویدہ تو آپ نے بتاؤ کا موقع یہ تو لکھو جو ہزار یہ بات نہیں یہی کیا لکھا ہوا پڑھے ہوا پوری ہوتی ہے تو پھر آپ پوری کرتا بات دور ہی ہوگی چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حضور اللہ تقسیم کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور زہر کے لحاظ سے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں اور جو شب آپ کی نورانیت کا مطلق انکار کرے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں اور جو شخص آپ کی بچیت مقدسہ کا متلا انکار کرے اسے بھی کافر سمجھتے ہیں انہوں نے موبی یہ <سؤال> اب آپ پورا اندازی کریں گے بتاؤں آپ کو آپ دوپہر کے بات کریں میرا نام پہلے آئے میں بات کروں گا ان کا پہلے وہ بات کریں گے میری آبادی ہو رہی ہے اگر یہ ہے کہ مولانا مین بڑا انداز نہیں ہے تحریر پر اگر مار ہے تھا تو بہت متر ہو جائے آپ ابھی جب ابھی تو باتیں رکھنی ہے مولانا ابھی مار رہا بدلاؤ ہے खत्म हो आपको मेरी पास इस का पता चल गया आवास का भी पता चल गया इस चाल का भी पता चल गया छोड़िए نا دکھا بس ہوں آپ نے دست کر کے آپ دستخط کر کے دیکھیں آپ نے ہماری بات نہیں جب آپ میں بات کرتا ہوں پھر آپ تمام کو باہر آپ میں نے اور دہشت نہیں کیے تو مجھے حل کرتا ہے آپ کیسے ہاں ہاں آپ بلانے سے پہلے ہاں لڑنا چاہتے ہیں آپ بیٹھے تو ہوئے ہیں آپ کا آپ نہیں آپ نے سنے میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دونوں مناظر جو کچھ فرما رہا ہے آپ کے سامنے فرما رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کو فادر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے انصاف کی بات کریں بات آپ سن رہے ہیں کہ بات ہے یہ عید آپ بتانا ہے کہ یہ کہنے والا مسئلے کا سے رہے یا یہ کہنے والا تھا یہ دونوں آپ دونوں واضح کریں اور میری دونوں حضرات سے اور غور اپیل ہے کہ آپ اگر مناظر کھڑا ہو تو مناظر جواب دیں مناظر دونوں گاڑ دیں تو صدر ہو صدر باد دونوں کاغذ یہ دونوں کاغذ آپ ایک آس پہ کر لیں گے ہزار دو چھڑا ڈالتے ہیں دونوں حضرات کہ دونوں کاغذ میرے پاس ہیں دیکھ میرے دونوں کے مناظر بھی تو کریں گے دونوں کے مناظر بھی تو کریں گے دونوں کے اس پر بھی دستخط کریں گے خریدی کرتے ہیں ہم نے ٹوٹا دکھا تھا یہ تو مرادآباد میں ہوگا نا سے دفے گا کہ تاریخ کو دیکھیں آپ جو بات آئے ہیں وہ <سؤال> <سؤال> اور میرے بار کی بات تو کراؤں کے और आप सब लोग आप सब लोग पार्टी दे रहे हैं بات کہتا ہوں میں نہیں باندھنے دوں گا پتا چل گیا لوگوں کو کہ تمہارے کو بہت پیر سے آپ بڑا اس کا اگر میرا نمبر ہو رہے ہیں بیٹے جمدر تو ہے آپ حضرات بکر دے سکیں ندی ترویہ تلاقی مسلمان کو نور نہیں مانتا وہ خواہ ہے کابو ہے مسلمان ہے بکر کو بڑھائی سکتے ہم نے یہ ہمارا عمدہ ہے کہ حضرات علوم کی مارک بٹر ہے اور عدم بخر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں وہ سب امزا وروس العمین السلام کی تصویر کو انکار کرتا ہے مظاہرہ اسلام سے خارج ہے آپ نقص انسانیت میں دوسرے بنی آدم کے ساتھ شریک ہیں لیکن آپ کو جو صفات کاملہ حاصل ہوئی گئی کی روح سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کمالات و محامد میں آپ کا شریک ہو سکے آپ کی سیرت شراپا نور ہے یہ کھلنے جس سے امت کو زندگی کی راہیں ملیں آپ کو اس پیرایا میں نور کہنا جس سے بشریت کی نفی لازم آئے جائز نہیں انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے انکار کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا کافروں کی صفت تھی رسالت کے اقرار کے ساتھ حضرات اندیا علیہ السلام کو بشر کہنا قرآن حدیث اور فقہ ہنفی کا مسئلہ ہے आ, یہ آپ حضرت لیکن حضرت اس میں ایک بات رہ رہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ آپ کی سیرت خرابا نور ہے بات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی نورانیت کے بارے میں نہیں ہو رہی نور تو آپ ہی مانتے ہیں سیرت تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن حضور کی ذات جو ہے وہ نور ہے یا نہیں میں نے صرف اتنا ہم کو کیا کہتا جو نور مانے آپ کی ذات کو اس کے بارے میں بس یہ آپ لکھ حضور کی ذات کیوں ہے بس کتنا آپ لکھ سکتے مطلب یہ ایک اردو کی عمارت تھی جو آپ حضرات صاحب نے سن لی اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البر ہیں آپ اولاد آدم میں سے ہیں اور آپ کی سیرت سراتا نور ہے جو آپ کی سیرت پاک کو سراپا نور نہیں سمجھتا وہ حد بہمتی چلانے کا حقدار ہے یہ حکم تو موجود ہے نور کے بارے میں بسر کے بارے میں موجود ہے لیکن کسی کو اردو ہے ماشاء اللہ حکم سات اور یہ بات چیت نہیں کہ ذات آپ کی جو ذات ہے آپ کی سیرت ذات کے متعلق ہے جائیداد ہے کوئی چیز آپ <تصال> کی جو سیرت پات ہے وہ آپ کی رات سے خاموش رہے خاموش رہے سکتے تو بشریت کا جو انکار کرتا ہے حضور پاک کی بشریت کا اس کو آپ نے بھی قابر مان لیا بالکل مان لیا نہیں مان لیا مان لیا اب جھگڑا اس بات میں ہے کہ آپ بھی واضح کریں کہ حضرت کی ذات بشر ہے یا نہیں اگر نور کہنے سے آپ حضرت کے ذات کے بشر ہونے کا انکار کریں گے تو پھر بھی بدلا لکھا جا چکا ہے آپ واضح کریں اس بات کو پڑھ دو اس میں کیا لکھا اس میں لکھا ہے جو شخص ہم اور دوسرا ان کو اہل و تسلیم کو حقیقت کے لحاظ سے हुँ. نور اور ظاہر کے لحاظ سے میں بے مسل می بشر تسلیم کرتے ہیں یہ پہلی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے اردو دان ہے آپ کہ یہ لوگ حضرت کے ظاہر باطن کو ایک جیسا نہیں مانتے تو انہوں نے دیکھیے بات واضح نہیں کی کہ اگر حضرت کی ذات کو یہ نور مانتے ہیں تو بشر کس چیز کو مانتے ہیں اب دیکھیے نا یہی بات بالکل پادری اکبر مسیحتا ہے کہ ہم عیشا علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کو خدا تعالی کا حصہ بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں لیکن عام لحاظ سے وہ بچپن میں کھاتا پیتا بھی ہے فیملی کا ان کے لیے کی تھی دو منٹ سمجھتے ہیں یا نہیں یہاں ہم اسے کافی سمجھتے ہیں آپ کے نورا انکار کرے آپ اسے کافی سمجھتے ہیں یا جو حضرت کی نورے ہدایت کا انکار اسے سمجھتے ہیں یہ بات نے نہیں کی ہم نے بات سنے یا ہم تو لیا کرو علما کے شاعر شام ایک بات ہوتی ہے حوصلہ آپ حوصلہ خدا کے لیے پیدا کریں ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی کیوں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں آپ بات چلنے کو دیں ہم نے جو بات لکھی ہے کہ حضور علیہ سناطو وسلام طاہر کے اعتبار سے بشر ہیں حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں آپ اس مان والے پر فتوا لگائیں یہ منا کفر ہے اسم ہے صحیح ہے کیا چیز براہ کرم شروع کریں دوسرا آپ نے مجھے کہا تھا کہ مولی صاحب جو ہیں ان کو تحریر پڑھنی نہیں آتی حضو پڑنا نہیں آتا انہوں نے اپنی تقریر میں چلیے طاقت میں لکھ کر بھیجے دیا کہ حضور علیہ السلام سید البشر ہے پورے طاغت میں سید البشر کا نقد نہیں ہے اور اگر بات حضور کی سیرت پر ہے تو آپ نے جو موضوعات پر لکھا ہے نور و حدور ذات ہے یا حضور کی سیرت ہے ہم نے اپنی بات میں یہ بات الحمدللہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی شخص نور کا ایسا معنی اگر کرتا ہے جس سے بشریت کے حضرت کے ذات کے بچ رہے کا انکار نکلتا ہے تو وہ کافر ہے اور اسی بات کو کہ جو حضرت کو بچ نہ مانے وہ کافر ہے وہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے ماشاء اس لیے آج سے پہلے تو نعم الدین صاحب مرادابی یہ لکھتے رہے کہ حضرت کو بصر کہنا پخار کا دستور ہے اب یہ نعم الدین صاحب کو قابل کر بیٹھے ہیں اسی لیے تو صدر صاحب دستت نہیں کرتے تھے کہ میں مناظر کو قابل کہوں یا نعیم الدین کو قابل کہوں اور اسی لیے یہ بات واضح نہیں کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو جو ہے یہ واضح کریں کہ آپ کی ذات کو دیکھو یہ بات ابھی واضح نہیں ہے آپ کہتے ہیں فلاں آدمی انسان ہے مگر فرشتہ تیرت ہے لفظ فرشتے کا بھی استعمال کرتے ہیں نا تو ہم جو کہتے ہیں ان مانوں میں کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان ہے ابدل ہے اور نبی اقدت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نورے ہدایت ہیں ہم نے اپنا سیدھا واضح کر دیا یہ وضاحت کریں کہ جس طرح یہ نور مانتے ہیں اس سے بشریت کا انکار ہوتا ہے یا انہوں نے بھی لکھ دیا ہم نے بھی لکھ دیا اور اس پر میں یہ عبارت روزے پیش کرتا ہوں گاؤں گھر میں رہتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا کر لو ہاں اگر سیدھا کیا جا چکا ہے تو آپ دل طے کرتے ہیں بات کو کا ہیں منٹ آپ اگر آج میں شروع کریں اور اس طرح نہیں بھاگنے دیں گے آپ کو آج نہیں بھاگیں گے آپ آپ آپ آپ ذرا دائرے میں رہے ذرا دہرے میں سمجھیے آپ ذرا دہرے میں رہے نہیں ذرا اگر ہیں اس سے تو خطبہ لگا دیں اگر آپ منفر نہیں ہے تو کرتی ہوں میں آج کو جانے گا بات آج کا ہے